مقامات ہجامہ گردن کی دونوں جانب حجامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن کے دونوں جانب کی رگوں اور کندھوں کے درمیان حجامہ لگانے کا حکم لے کر آئے